بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا جَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اللہمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كما على آل على محمد آل ابراہیم انک حمید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 میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت وال جماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں جمعت المبارک اس اجتماع سے میں مختصر مگر مدلل گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت اخلاص اور دلائل کے ساتھ ہمیں اپنا موقف سمجھانے کی عطا فرمائے اور سمجھ آئے تو حق اللہ مجدہ قبول کرنے کی عطا فرمائے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے اللہ رب العزت نے کچھ امتحانات لئے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 یہ کیسے وہاں پہ کھڑا ہے جہاں پہ میں نے کھڑا کیا تو امتحان اس لیے نہیں ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے امتحان اس لیے ہے تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ اللہ نے بلا وجہ اس بندے کو مقام نہیں دیا یہ بندہ اس مقام کا اہل تھا تبھی تو مقام یہ دیا ہے اور یہ مفسرین نے کیسے لکھا ہے میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں آپ جلالین اٹھا کے دیکھیں جلالین والا ایک لفظ کرتا ہے لیناللم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 ایک حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ ہمیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود حکم یہ ہے کہ تم ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو اتب ملت ابراہیم حنیفہ سوال یہ ہے ہم تو کئی تھے لیکن ہمیں تنہا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا کی حکم کیوں دیا ہے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 بڑا منصب نہیں ہے بلکہ سمجھایا یہ ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو نبوت بھی دی ہے اور بعد والوں کے لیے ہم نے آپ کو پیشوا بھی بنایا ہے باقی انبیاء جتنے ہیں کسی نبی کے بارے میں ہمیں حکم یہ نہیں ہے جو تنہا ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہماری دو حیثیتیں تیسری بات سمجھنا نمبر ایک ہم ملت بھی ہیں نمبر دو امت بھی ہے اگر پوچھا جائے امت کس کی ہے کم تم خیر امت اخرجت ناس ہم ام امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر پوچھا جائے ملت کس کی ہے علی ملت ابراہیم حنیفہ ہم ملت ابراہیم کی ہے امت محمدیہ ہیں. ملت ہے ملت ابراہیمیہ ہے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 یہ شکوہ بادشاہ کے لم میں تھا تو بادشاہ نے ان وزیروں کو بتانے کے لیے کہ میں اپنے محمود سے اتنا پیار کیوں کرتا ہوں امتحان لیا امتحان یہ تھا دربار سجایا بزرا بیٹھ گئے اور محمود بادشاہ نے ایک نہایت قیمتی ہیرے کا پتھر لیا اور ایک وزیر سے کا اس کو توڑ دو اس نے گا بادشاہ سلامت آپ کیسا حکم جاری فرماتے ہیں یہ پتھر توڑیں کروڑوں مالیت کا ہے سلطنت کے کام آئے گا سنبھال لیں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 اس نے فوراً دو پتھر لیے ایک نیچے رکھا اوپر ہیرہ اوپر پتھر مارا ہیرے کے ٹکڑے کر دیے ان وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیسا نالک غلام ہے اس کو اندازہ نہیں ہے اس نے کروڑوں کا ہیرہ بغیر وجہ کے توڑ کے کورچیاں کر دیا ہے بادشاہ نے پوچھا اس غلام سے پوچھو پوچھا ایاس تم نے یہ ہیرہ کیوں توڑا ہے تمہارے علم میں نہیں تھا اتنا قیمتی ہیرہ اور تم نے توڑ دیا ایاس نے جواب دیا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 اپنے والد سے کہنے لگے یا اب علم ولابسر ولاگنی ابا آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں ابا جی اِن قرضہ علی من عالمال علم آپ کے پاس نہیں آیا جو میرے پاس آیا آپ میری بات کو مانیں اور اس کی پوجا نہ کریں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 تو کی آڑ میں گستاخ بھی نہیں بنتے اور ادب ہونے کی آڑ میں مشرک بھی نہیں بنتے تو کے بھی قائل ہیں ادب کے بھی کائل تو جو آدمی توحید کی آڑ میں اپنے اکابر کو گالیاں دے ہم یہ تو نہیں کہتے تو نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں گستاخ تو ہے کیا کہیں گے بولو کیا کہیں گے ہم کہتے ہیں تو نہیں ہے وہ جو فلاں بڑا توحیدی ہے اتنا بڑا توحیدی ہے کہ نام کے ساتھ بھی توحیدی لکھا ہوتا ہے بھائی نام کے ساتھ توحیدی لکھنے سے بندہ توحیدی ہو تو پھر قدریہ جو تقریر کے منکر ہیں انہیں اپنے مذہب کا نام ہی قدریہ رکھا ہوا ہے تو بندہ سمجھتا ہے قدریہ نام ہے یہ شاید تقریر کے قائل ہو گئے آپ طلب علماء سے پوچھے قدریہ وہ ہیں جو تقریر کے منکر ہیں توحیدی ہی نام لکھنے سے بندہ تو ہی دی نہیں بنتا اصلی نام لکھنے سے بندہ اصلی نہیں بنتا سلفی نام لکھنے سے سلفی نہیں بنتا نام سلفی رکھا ہوا ہے اکابر گالی یا اسلاف کو نام اصلی رکھا ہوا ہے اور ماننا آسارے صحابہ کو نہیں ہے آسارے اکابر کو نہیں ہے آسارے اوریا کو نہیں ہے سلفی وہ ہے جو اسلاف کو مانے عصری وہ ہے جو اکابر کے اثار کو مانے اکابر کے اثار کو گرائے اور کہ جی میں عصری ہوں اسلافی اکابر کو توڑے اور پھر کہ میں سلفی ہوں ہی خیالستو یہ خیالستوں محالستوں جنوں یہ ابراہیم ہی نہیں ہے ہم تو ہید کے بھی قائل ہیں ادب کے بھی قائل ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرق تھے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی وجہ سے شرک نہیں کیا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 صحیح بخاری میں تو ایک مختصر یہاں پر حدیث کا ٹکڑا ہے آتبنی ابو بکرین بجال بی امی عشہ فرماتی ہیں خاصرت ہی بلا یمن ہر رخ اللہ مکان و رسول اللہ و راسول فخر امی عائشہ فرماتی ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے حضرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابۂ ارام کے ساتھ سفر جہاد میں نکلے واپسی پہ امی عائشہ کے گلے کا ہار گم ہو گیا اس ہار کو تلاش کرنا شروع کیا بڑی دیر لگ گئی پانی موجود نہیں تھا نماز کا وقت آ گیا آیات تیمم اتری تیمم کی حکم بھی نازل ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان باپ ہے امی عائشہ صدیقہ ان کی لخت جگر اور بیٹی ہے حضرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہے اور امی عائشہ ان کی بیوی ہیں امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے وراثول فقری جی اور حضور نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا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 اب امی عشا فرما رہی ہیں ان کے جملے سے محسوس ہوتا ہے کہ ابا جی کے سہاق سے مجھے درد بھی ہوئی مجھے تکلیف ہوئی وہ محسوس کہتے ہوتا ہے فرماتی ہیں یمنا اونی من تحر اللہ مکان و رسول اللہ میں نے ذرا برابر بھی حرکت نہیں کی صدیق اکبر کے صحاف دبانے کی وجہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کی کیوں اللہ کے نبی کی قصر میری گود میں تھا اب امی دونوں کا خیال کرتی ہیں اگر حرکت کر جائیں تو شوہر کی نیند خراب ہوتی ہے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 میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کو دیو بندی ہونے پر فخر ہے اپنے ہاتھ کھڑے کرو آپ کو فخر ہے بلند سے بولو میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہاتھ کھڑے کرو میں کہتا ہوں جن کو دیوب بندی ہونے پر فخر ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو جن کو فخر نہیں ہے وہ سر بھی نیچا کر لیں ہاتھ نیچا کیا کر لیں آپ اس میں قائم ہیں اللہ ہمیں بات سمجھنے کی کہ دے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ہم ریورس گیئر لگاتے ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے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 جیل،, جیل, جیل, جیل سے نکلا دستگاہ سے نہیں نکلا لیکن آج امام صاحب کا نام زندہ ہے امام احمد نے ہمبل نے کتنے گھوڑے کھائے نام آج بھی زندہ ہے امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گدے پر بٹھا کے گھمایا گیا امام مالک کا نام آج بھی زندہ ہے اور یہ رہے گا اطے یوسف نے سات سال جیل کاٹی ہے اور جیل کے بعد ہی وہ میدان کے اندر آئے ہیں ات یوسف علیہ السلام کو جو شہرت ملی ہے وہ جیل کے بعد سے ملی ہے میں کل یہاں کراچی میں ایک واٹس ایپ پہ میسج پڑھ رہا تھا میرے پاس بھی تھا آپ میں سے بہت سارے احباب نے مسجد پڑھا ہوگا تو کہ ایک معروف واٹس اپ گروپ پہ میسج چل رہا تھا لکھنے والے بھی کراچی کے صاحب تھے اب وہ لکھا ہوا تھا یہ عامر لیاقت کے خلاف میں عامر لیاقت کے خلاف موافقت مخالفت کی بات نہیں کرتا میرا سیاسی عسکری کام نہیں ہے خالصل کے علمی کام ہے لیکن جو لکھا ہوا تھا وہ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ عامر لیاقت نے چھ گھنٹے جیل کاٹی اور بدل گیا ہمارے علماء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 یہ دیکھو جیل کاٹی ہے لیکن موقع پر پھر بھی قائم ہے میںران جتنے ہمارے سر علماء ادوگ موجود ہیں مجھ سے زیادہ کسی نے جیل نہیں کاٹی لیکن میرا اس فرست پہ نام ہی نہیں ہے اب فہرست پہ نام نکالنے سے کیا میں نکل جاؤں گا کیسے ہو سکتا ہے لوگ آپ کے واٹس ایپ پہ افسوس کریں گے کہ یار اس بندے کو کتنا نظر انداز نہ کرو کتنا نظر انداز نہ کرو یہ آپ کا آدمی ہے کل مجھے کل بھی چیٹ آئی تھی تقوام میں گزشتہ میس میں بھی چیٹ آئی تھی چٹکیا تھی آپ کی علم میں ہے اور جی ڈاکٹر ذاکر نائک میں نے کیا دیکھو ذاکر نائک سے علمائے دیوبند کا نظریاتی اختلاف ہے علمائے دیوبند دارم دیوبند سے اس کے نظریے کے خلاف فتو آیا ہے اب ذاکر نائک پر نہ تو ایف آئی آر کٹی ہے نہ جاکر نائک گرفتار ہوا ہے صرف انڈیا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں دہشت ثابت ہوگی ایف آئی آر کاٹ دیں گے اور ہم سب نے کہا ہم اس مشکل وقت میں جا نائک کے ساتھ ہیں کہا نا ہمارے لوگوں نے بولو کہا نا ہم ساتھ ہیں میں نے کہا میں بندہ تمہارا ہوں نظریات میرے آپ کے ہیں مجھ پر ایف آئی آر کٹ بھی جاتی ہے میں جیل میں چلا بھی جاتا ہوں آپ پھر بھی نہیں کہتے ہم مون الیاض گومر کے ساتھ ہیں یہ عجیب بات ہے مسلکی کی مخالف نظریاتی مخالف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 جوکہ جہاں بھی یہ قبریں ہوتی ہیں اور اس کو چلتے ہیں نا قوم عرس پہ گئی یا کسی سالانہ میلے پہ گئی ان نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلو ابراہیم علیہ السلام فرما انی سکیمن میں تمہارے اس شرک کی وجہ سے نہایت تکلیف کے اندر مبتلا ہوں میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا یہ تمہارے روک مجھے کھائے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام انی اِن فرمایا وہ سمجھے کہ بیمار ہے ان کا مقصد یہ تھا تمہارے شرک کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے میں نہیں جا سکتا ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے مشر قوم چلی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خانے میں گئے چھوٹے چھوٹے بتوں میں کسی کا ناک کاٹا کسی, کسی کا کان کاٹا کسی کا سر کاٹا کسی کا بازو کاٹا کسی کی ٹانگ کاٹی اور آخر میں کلواڑا لیا اور جو بڑا خدا بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا جب یہ مشرقین کی جماعت واپس آئی آزر اینڈ کمپنی تو ان نے کہا یہ کیا ہوا کس نے مارا یا ایک آدمی جس کا نام ابراہیم ہے سنا وہ ان کے تذکر کرتا ان سے پوچھو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو کبیر و مہادا یہ بڑا ان میں سے ہی سالنگ یہ تھوڑے اور یہ کلاڑے کے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھو کیوں کہ ابراہیم تو جانتا نہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ بات کر سکتے ہیں اور میں اف اللہ کو مل متا تاب اللہ تو پھر تمہاری زندگی پر ان کی پوجا کرتے ہو جو سن نہیں سکتے ان کی پوجا جو بول نہیں سکتے اگر تم نے پوچھنا ہے تو پھر اللہ کو پوجا توجہ رکھنا اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو میرا اللہ کھلاتا بھی ہے اللہ پلاتا بھی ہے اللہ زندگی بھی دیتا ہے اللہ موت بھی دیتا ہے اب ابر اسلام کا جملہ سننا باضا مریض تو فو یشفین و عزا مرست تو بہوا یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا بھی دیتا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں جس اللہ نے بیماری دی ہے وہ اللہ شفا بھی دے گا ابراہیم اسلام نے یہ نہیں فرمایا میرا اللہ بیماری بھی دیتا ہے میرا اللہ شفا بھی دیتا ہے فرم نہیں بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ ہوتا ہے مرض یہ انسان کو تبن پسندیدہ نہیں ہے اور شفا یہ تبن پسندیدہ ہے تو جو چیز پسند نہیں تھی نسبت اپنی طرف کی ہے اور جو پسند تھی نسبت خدا کی طرف کی ہے تب ملت ابراہیم حنیفہ یہ ملت ابراہیمی ہے یہ کیا ہے ملتیں ابراہیمی کیا مطلب میری بات پہ توجہ رہنا جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی عموماً وجہ ہوتی ہے بغیر بجا کے بندہ بیمار ہو ایسے بہت کم ہے میرے گلے میں انفیکشن ہے کیوں بھائی کیا میں نے ٹھنڈی پیپسی پی لی تھی میرا گلا ٹھیک نہیں کیوں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 تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اب بندے کا مزاج بننا چاہیے جب دکھ آئے تو کہ اللہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے یہ مصیبت میرے ظلم کی وجہ سے ہے یہ جو مجھ پر تکلیف آئی ہے یہ فلاں ناپرمانی کی وجہ سے ہے لیکن اللہ میں تر سے سوال کرتا ہوں تو کریم آقا ہے تو مجھے اس بیماری سے نکال دے مصیبت سے نکال دے جب بندہ کو پوچھے بھی کیا حال ہے تو پھر یہ کہا کرو میری حماقتوں میرے گناہ اور میرے ماسی کی وجہ سے مسائب آتے ہیں لیکن میرا اللہ کریم ہے مجھے ان سے مسائب و پھر بھی نکال دیتا تو یہ نسبت اللہ کی طرف نہ کیا کرو یہ نسبتیں اپنی طرف کرو نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ بادشاہ وقت سے بڑا الم طرح ابراہیم ربی نمرود کہتا ہے میں خدا ابراہیم کہتا ہے میرا اللہ خدا توجہ رکھنا نمرود کہتا ہے میں خدا ابراہیم علیہ السلام فرماتے میرا اللہ خدا نمرود کہا دلیل دو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرا اللہ پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے نمرود کہا پیدا کرتا اور مارتا تو میں ہوں دو قیدی جیل سے منگائے سزائے موت کے قیدی کو بری کر دیا اور جو بری تھا اس کو سزائے موت دے دی. کہا دیکھو میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یا تو شاطر ہے عوام کو دھوكا دے رہا ہے اور یا یہ بہت شاطر ہے دھوكا دے رہا ہے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 آپ کہ قبر کدھر ہے مانا آئے تو پھر اسکال نہ ہو نا ایک آدمی پانی میں گرا مر گیا لاش بہ گئی لاش گل گئی اس کے اجزا پانی میں تحلیل ہو گئے لیکن اجزا میت کے پانی میں تالی ہو کر کہیں گے نا قبر کون سی جگہ ہے بولو وہی جگہ ایک آدمی کو جانور نے کھا لیا چلو سارے دیکھ لو سارے دیکھ لو بابا جی آئے سارے دیکھ لو چلو چلو نہیں نہیں میں سنبھالتا ہوں دیکھ لیا اور بولتے نہیں دیکھ لیا اب بیان شروع کروں میری عادت ہے میں گرم نہیں ہوتا میں نے مسئلہ سمجھانا ہے یہ آپ نہیں ہر جگہ کی عادت ہے کوئی ایک بندہ بولے گا سب نے دیکھنا ہے کوئی اٹھے گا سب نے دیکھنا ہے کوئی نیا گا سب نے دیکھنا یہ چونکہ پنجاب ہوتا ہے خیبر پختورخوا بھی ہوتا ہے بلوچستان بھی ہوتا ہے سین بھی ہوتا ہے کراچی بھی ہونے ہے ہونا ہر جگہ پہ میں دل چھوٹا نہیں کرتا مسئلہ سمجھاتا تو آپ نے دیکھ لیا شروع کروں بات بولو ایک آدمی کو جانور نے کھا لیا جانور مر گیا اس کے اجزاء اس کے میدے کے اندر تاحیل ہو گئے اس کے پکھانے سے باہر نکل گئے لیکن کہیں ہیں یا نہیں قبر کون سی جگہ ہے جہاں میت یا میت کے رجاب وہی قبر ہے اب سوال ہو رہا ہے اس کی تو قبر ہے ہی نہیں جو جل گیا قبر ہے ہی نہیں پانی میں بہ گیا قبر ہے ہی نہیں جانور نے کھا لیے قبر ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں قبر ہے تجھے قبر کا معنی سمجھ آئے تو پھر پتا چلے قبر ہے یا نہیں معنی تجھے نہیں آتا اور قبر ہے ہی نہیں اب آپ بتاؤ ہر کسی کی قبر ہے یا نہیں کھلتے جاؤ ہے یا نہیں اچھا لوگ کہتے ہیں جی عذاب میں نے کہا عذاب کا معنی کیا ہے صاحب جمل نے عذاب کا معنی لکھا ہے ایلام الحی اللہ سبیل الحوان الاام الحئی اللہ سبیل الحوان زندہ آدمی کو تکلیف دینا زلیل کرنے کے لیے عذاب تو ہوگا تب جب زندگی مانیں گے زندگی نہیں مانیں گے عذاب ہو گئی نہیں <تصفح> آپ کہتے ہم قبر میں زندہ تو نہیں مانتے لیکن عذاب مانتے ہیں یہ کون سی عذاب کی قسم ہے کہ جس کو عذاب دینا اس میں حصے نہیں ہے اور آپ کہہ رہے عذاب مانتے ہیں اور بھائی حیات مانو گے تو عذاب ہوگی نا یہ اولجھن کیوں ہے عذاب کا ماننا نہیں یہ اجھن کیوں ہے خبر کا مانا نہیں آتا نمرود کو الجھن کیوں تھی اس کو موت حیات کا مانا نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ شاتر ہے یہ بد دماغ ہے نبی تھے نا ابراہیم اسلام نے فوراً دلیل نہیں بدلی دلیل کا رخ بدلا ہے اور میں ان اللہیات بشمسی من المشرق فات من المغرب میرا اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لا وبوط اللہ جی کفر اس دلیل کا جواب نمرود کے پاس نہیں تھا میں یا جامعہ بنوریہ علم سیغا مولانا محمد عالم خان صاحب کے پاس پڑھتا ہمیں ثانیہ والے سال وہ فرمانے لگے تم ملت ابراہیمی پر ہو اگر تمہیں کوئی مشرق ملے جو بیٹے کا نام اللہ دتا کی بجائے پیرا دتا رکھے اس سے تم یہ بات پوچھنا کہ تم نے اللہ دتا کی بجائے پیرا دتا نام کیوں رکھا ہے وہ کہے گا شادی کو بیس سال ہوگئے اللہ سے دعائیں مانگی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 سمجھوں گا خدا تو تایا پھر میں اس مشرق سے دلیل ابراہیمی پیش کرو ایک راستہ وہ ہے جو اولاد کے پیدا کرنے کا خدا نے بنایا ہے تو تو راستہ بدل کے لا ہم سمجھیں گے پیرا دیتا اگر اسی راستے ہے تو ہم سمجھیں گے اللہ دیتا پٹھان آل آل کی دلیل ہے <laughs> نہیں سمجھے کیسی دلیل ہے پٹھان کی دلیل ہے میں یہاں کراچی پڑھتا تھا تو ایک لڑکا میرے ساتھ اولا میں تھا منسیرے کا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 ابراہیم علیہ السلام تک لے کر گیا کیا ہمارا شجنس ابراہیم علیہ السلام سے ہے میں نے کہا میری تین بیویاں ہیں اور اس, میں سے اس وقت میری تیسری نہیں تھی میں نے کہا دو بیویاں ہیں میرے آٹھ بچے ہیں اور میرا بیٹا بڑا عبداللہ بہادر ہے اور اس کا شجن آدم گھمن سے ملتا ہے جیسے ملتا ہے نے کہا ابراہیم خان علیہ السلام میں نے کہا آدم گھمن علیہ السلام میں نے کہا آدم علیہ السلام گھمن تھے میں نے ابراہیم علیہ السلام پٹھان تھے بھئی تیرا شجرا ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہم سب کا شجرا اوپر کیسے ملتا ہے گمن ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سید ہے آدم علیہ السلام کی اولاد فریب ہے امیر ہے سارے ان کی اولاد ہیں میں نے کہا وہاں ساری قومیں جمع ہو جاتی ہیں میں خیر یہ سمجھا رہا تھا ہمارے استادوں نے بتایا ہم ملت ابراہیمی ہیں امت محمدیہ ہیں تو مشرق وہ دلیل دو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی دلیل سمجھ آ گئی وہ بھی راستہ بدل سے پیرا جو راستہ خدا نے بنایا اس راستے سے آئے تو پھر پھر اللہ دیتا ہے پھر پیرا دیتا نہیں ہے اس آیت کے تات اس آیت کے داب آپ مدرسے میں جائیں اور آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیں علامہ نصفی ہنوی تفسیر ہے دو جلدوں میں اور میں طلبہ سے کہتا ہوں جس نے مختصر اور مدلل ہنوی تفسیر دیکھنی ہو وہ تفسیر مدارک کا مطالعہ کرے تھوڑی سی بڑی اور مفصل دیکھنی ہو وہ روح المانی اپنے پاس رکھے یہ دو تفصیلیں عربی رکھیں آپ پی ذوق بنتا رہے گا علامہ نصفی نے اس آیت کے تاق لکھا ہے کہ اس آیت یہ آیت اس بات پر دلیل ہے انحاظ آیت عدل ابات تکل فلمہ پر میں اس بات پہ دلیل ہے کہ علم مناظرہ بالکل ٹھیک ہے کیوں اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا اگر مناظرہ حرام ہوتا ابراہیم کبھی نہ کرتے کیوں ابراہیم نبی ہیں اور نبی حرام کام کبھی نہیں کرتے ایک ہے مناظرہ کرنا ایک ہے ماننا تم کر نہیں سکتے نہ کرو لیکن انکار تو نہ کرو نا کہ مناظرہ ہے ہی شریعت میں یہ انکار کیوں کرتے ہو اس کا انکار کرنا تو دل شریعہ کا انکار کرنا ہے میں خیر یہ جی عرض کر رہا تھا اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب نکلے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 ادب کا خیال رکھنا ہے گفتگو بادشاہ وقت سے ہو ادب کا خیال رکھے لیکن موقف نہ بدلے ریورس گیئر نہ لیں اپنے نام مت تبدیل کریں جہاں کل تھے وہاں آ جائیں اور خدا نے زندگی رکھی تو یہی پر آئندہ کل بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم کون ہیں بولو ہم کون ہیں تو ریورس گیئر کیوں لاتے پاکستان جہاں ہم بیٹھے ہیں یا پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا تھا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 یہ کون تھے کرار دادے پاکستان بنانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھے دیوبندی. پاکستان کا تصور دینے والے مولانا اشرف علی تھانوی کون تھے دیوبندی. دیوبندے محمد علی جناح کو دین کی طرف لانے والے مولانا شبیر احمد تھانوی مفتی محمد شفیع یہ کون تھے دیوبندی. بولو کون تھے یاتر کائنے پاکستان بنانے والے مفتی محمود یہ کون تھے دیوبندی. سارا کچھ ہمارا اور ہم دیوبندی نہیں اپنی شناخت کیوں ختم کرتے ہو جب سب کچھ تم نے بنایا ہے سب کچھ آپ کا ہے پھر شناخت کیوں ختم کرتے ہو لوگ بڑے بڑے بیانات سن کر بدل جاتے ہیں وہ جو فلاں بہت بڑے عالم ہیں فلاں بہت بڑے مبلغ ہیں وہ کہتے ہیں امت بن کے جی دیوبندی مت من کے جیو میں نے کہا ان سے کو جب تمہارا اجتماع ہو وہاں بھی بلاؤ اہل حدیس بھی بلاؤ بریلی بھی بلاؤ سارے بلاؤ لوگ پوچھے سارے سٹیج پہ کیوں بیٹھے ہیں کوئی امت کا اجتماع ہے دیوبند کا نہیں ہے نہیں میں تردید نہیں کر رہا میں مخالفت نہیں کرتا میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اس مدرسے کے موت کون ہے یہ کون ہے دیوبندی ہے میں کون ہوں آپ کون ہیں جگہ جیسی دی وہ کون ہے چند کون دیتا ہے دیوبندی نہ کو بو آ رہی ہے دیوبندی مت کو بو آ رہی ہے سب بد بیٹھے ہیں بو آ رہی ہے دیوبندی کیوں نہ گئے یہ عجیب بات ہے ہمارے پاکستان کے وفاق کتنے ہیں کتنے ہیں ایک وفاق اہل تشیعوں کا اہل عدیس کا جماعت اسلامی کا بریل مبیکس کا اور پانچوں کا نام کیا رکھا اتحاد تنظیمات مدارس دینیا میں نے کہا اس کو ختم کرو سیدھا گفاک اور مسلم سارے شامل کر لو ہم آپ کے ساتھ ہیں جھگڑے ہی ختم ہو جائے رکھنے بھی پانچ ہیں الگ نصاب بھی رکھنے ہیں الگ امتحانی پرچہ بھی رکھنا ہے الگ تشخص بھی رکھنا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں خود کو دیوبندی بندی نہ گو میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں اپنے اکابر کی لاج رکھوں گا مر جاؤں گا لیکن یہ کہتا رہوں گا مجھے دیوبندی بندی ہونے پر فخر ہے ہمیشہ کچھ دنیا میں رہنے کو ہمیشہ جینے آئندہ نسلوں کا ہم غلط عقیدہ قطعا نہیں دے سکتے ہم آئندہ نسلوں کو صحیح عقیدہ دیں گے انشاءاللہ میں آپ طلباء سے گزارش کرتا ہوں آپ ابھی سے نوٹ کر لو تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ پانچ سے اسی جگہ پہ دورہ تحقیق المسائل ہوگا آپ آئیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ بھرپور تیاری کرو سارے مدارس میں اطلاع کرو یہ میں نے اس سطح سے شروع کیا ہے کہ ہر بندہ سرگودہ نہیں آ سکتا ہم نے کہا کراچی دورہ شروع کر دو طلبا یہاں پڑے ابھی ان ہمارا پانچ روزہ دورہ تحقیق المسائل شروع ہوگا اور اللہ نے چاہا تو میں نے قاسمی صاحب سے عرض کر دیا سال کے دوران میں خود آؤں گا خالص دورہ حدیث کے طلبہ ہوں چھوٹے طلبہ ہم منع نہیں کرتے لیکن آئمہ مساجد مدرسین اور آر علم کا ہم دعوت دیں گے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے تو چھبیس مسائل پہ مشتمل دیوبند کی دستاویز المحنت بنائی ہے میں خود انشاءاللہ اسی مدرسے میں آگے پوری المحنت سب پڑھاؤں گا آپ آئیں گے انشاءاللہ <تصفح> آپ پڑھے نا دیوبند المحنت میں نے لکھی ہے کسے نے لکھی ہے مولانخری احمد پوری نے مجھے کیوں گاڑیاں دیتے ہو میرا جرم صرف یہ ہے کہ جو حضرت پوری نے لکھا ہے میں سمجھ لو یہ فرقہ ورد فی ہے اگر میں بڑی وضاحت سے بات کہتا ہوں ہمارے ہاں حیات النبی کے عنوان پہ امام علست شیخ سرفراز صاحب نے کتاب لکھی ہے نام کیا ہے تسکین و کیا نام ہے آپ ذرا پڑھیں اس کا پس کیا ہے اس کتاب کے لکھنے کا حکم جمعیت جمیعت علم کی شورا اور امیر مفتی معمود صاحب نے دیا ہے لکھنے والے کون ہیں مولانا سرفراہان صفدر لکھوانے والی جمعیت لکھنے والے مولانا سرفراہان صفدر اور بیان کرنے والا محمد علی آز غمن وہ دونوں ٹھیک ہیں اور میں شرارتی ہوں جس نے لکھوائی وہ بھی ٹھیک جس نے لکھا وہ امام عال سنت اور جو بیان کرتا ہے وہ شرارتی ہے میں گئے تو جو, جو کچھ ہمارے کابل نے لکھا ہے ہم وہ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ جو ہمارے کعبے نے لکھا ہے ہم آئندہ نسروں تک پہنچاتے بھی رہیں گے اور آئندہ نسروں کو سمجھاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تو دورہ تاکہ کل تو تیرہ دن کا ہوگا اور المحت ہمارا ایک دن کا ہوگا اللہ نے چاہوں تو میں ایک دن میں پوری محنت آپ کو پڑھاؤں گا آپ محسوس کریں گے المحنت ایک دن میں کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے نصاب میں شمائل پانچ دن کے میں کہہ رہا ہوں تیرہ سے لے کر سترہ تک تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پانچ دن ہو گئے نا دورہ تاگیگ المسائل پانچ دن ہو گئے انشاءاللہ اور المحنت کا سبق ایک دن ہو ان انشاءاللہ شمائل ترمزی ہمارے نصاب میں داخل ہے دورہ حدیث کے طلبہ پڑھتے ہیں بہت ساری عبارت ان کو سمجھ نہیں آتی میں جب جیل میں گیا میں نے جیل میں کتاب لکھی ضدت و شمائل شمائل ترندی کی شرح وہ تمہارے سامنے ایسا بندہ موجود ہے جو جیل میں جا کر بھی علمی کام نہیں کرتا اللہ کے لیے اس کو قبول کر لو مرنے کے بعد تو تمہیں ماننا ہی ہے زندگی میں مان لو اور وہ تو کتاب آ انشاءاللہ بقرہ کے بعد محرم شب کا آ اس وقت تقریر کس کی ہے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر بنوری ٹون سے شروع ہوتی ہے اور دارم دیوبند کی صدر مدرس مفتی سید آمد پان پوری پر جا کر ختم ہوتی ہے آپ کے ہیں کابر اس کے ساتھ نہیں ہے مجھے بتاؤ یہ کابر نہیں ہے جو میری تائید کرے تم ان کو قابل نہیں مانتے اور جو ایک لفظ میرے خلاف کیا دے کہتے ہیں بزرگ اس کے خلاف ہو گئے. جو تائید کرتے ہیں وہ تم یہ قابر نظر نہیں آتے میں حیران ہوتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی محرم کے اندر آ جائے گی ہم نے طلبہ عوام سب کا خیال کیا ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق فرمائے ہمارا یہ ادارہ معرفی اسلامیہ یہ علمی مرکز بھی ہے اور ذکر ازکار کی خانقاہ بھی ہے مولانا نے مجھے جی فرمایا تھا میرا ارادہ جمعے کے بعد جلدی سفر کا ہے کیونکہ میں نے دو جگہوں پہ جانا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کی تعزیت میں نے کرنی ہے پھر ایک مسل ہے جس کا سنگ بنیاد رکھنا ہے اور اس کے بعد میرا پاکستان دباع کا سفر ہے تو وقت بہت کم ہے ورنہ ہمارا ارادہ دیا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد تفصیل کے ساتھ ذکر کی میلس ہوتی ذکر پہ بیان ہوتا مجالس پہ دلائل ہوتے تو پھر مول فرمائیں اگر آپ نے جانا ہے تو اب بیان کے فوراً دو منٹ کا تین منٹ کا پانچ منٹ کا مختصر سے ذکر کرا دیں تاکہ ہمارے مدرسے کی خانقاہی حیثیت باقی رہے یہ ذہن میں رکھیں یہ علم کی دستکاہ بھی اور ذکر کی خانقاہ بھی ہے اور ہم نے دونوں کام اکٹھے کیے جہاں خانقاہی لائنیں تھیں وہ کا کام نہیں تھا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 زبان سے گئے تو سنت ہے عمل سے گئے تو بدت ہے بھائی علم و ذکر اکٹھا نہیں کرنا تو اکٹھا بیان کیوں کرتے ہو میں اس لیے کیا تو میں نے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا ہے یہ مدنی مسجد مرکز کا جو کنواں بنا ہے میں درجہ سال سے بینوری پڑھتا تھا کہ بے حمد ہم نے اپنے ہاتھ سے کھودا درجہ سال تھا میں نے تبلیغ میں وقت لگایا نا مجھے پتا ہے جب علم و ذکر بیان کرے تو اس یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کسی شہر سے بیت ہو وہ اس کی بتائے تصویرات پڑے اگر بیعت نہیں ہے تو پھر تین کس پڑھیں یاد یہ میں نمبر غلط سنا رہو یا ٹھیک سنا رہو؟ اصل تو بیعت ہے ادھر بیان بھی کرتے ہیں پھر بیعت کی مخالفت بھی کرتے ہیں ذکر بیان بھی کرتے ہیں ذکر کرنے سے بھدکتے ہیں پھر کہتے ہیں بدت ہے ہمارے کابر کا طریقہ نہیں ہے شیخ الدی مولانا سکری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں میں تھے بولیے مولانا احمد اللہوری ہمارے کابر میں تھے ان کے اجتماعی ذکر نہیں ہوتا تھا مساجر میں نہیں ہوتا تھا اکابر بھی ہیں تم بیدتی بھی کہتے ہو بیدتی آدمی ہمارا کابر کیسے ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی بات قرآن کریم سمجھنے کے لیے کہ ان کے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے میں نے آپ کی خدمت میں دو تفسیر عربی بیان کی ہیں تفسیر مدارک اور تفسیر روح المانی اور دو تفسیر اردو ذہن میں رکھ لیں ایک ہمارے معرف القرآن اور دوسری تفسیر یہ بیان کرمت تھانوی کی یہ دو اردو اور دو عربی اپنے پاس رکھے انشاءاللہ شاء آپ کو مزید تفصیل کی حاجت نہیں ہوگی اپنے مطالعے اور سبق پڑھانے کے لیے باقی جتنا وسیع مطالعہ کرنا چاہیں آپ آگے بڑھتے جائیں میں نے آپ شرط کیا کہ ہم نے اس لیے مختصر کیا ہے جناب ذکر مفرد کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں اگر تو ذکر مفرد کمانا ہے صرف اللہ اللہ کہیں ہیں تو پاک میں قیامت اس وقت تک قائم ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا یہ مفرد ہے یا مرکب ہے بولو اسی مفرد ہم کرتے ہیں آپ کہتے ثابت کہاں سے یہ ہوگا تو قیامت نہیں آنی جب یہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جانی اسی ذکر مفرد نے قیامت کو روک کے رکھنا ہے اور آپ کا ذکر مفرد گزری پیش کر دیں جب باقی مسائل پہ بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم اپنے کابر کے اندھے مقلد ہیں اور جب ذکر کی باری آتی ہے تو نہیں یہ بدت ہے باقی مسائل پہ اندر مقرد تو اس پر کیوں آپ بھدک جاتے ہیں